وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دے کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دیہے پر غالب کرے پڑے برامان مشرے